ربط فلق کا جب آپ مسئلہ توحید کو واضح طور پر بیان کریں گے تو مشرقہ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے ایمان کے بھی لہذا سورہ فلق میں حفاظت جان کا وظیفہ سورہ نش میں حفاظت ایمان کا وظیفہ خلاصہ سورہ فلق طریق حفاظت جان یا دوسرا ہے تعوض باللہ من المذرات رات میرے محترم جب تم توحید بیان کرو گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے جان کے بھی اور ایمان کے بھی حفاظت جان کا طریقہ اس کے اندر ہے سورت فلک کے اندر اور حفاظت ایمان کا طریقہ اس کے اندر ہے صورت ناس کے اندر اب ان کا جی شان نظور آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سورت الفلق مکیہ تن میرے پاس بھی ایسا ہے یہ غلط ہے سورت فلاک مدنیہ ہے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 تو اسباب طبیعہ سے انبیاء متاثر ہوتے رہتے ہیں وہ نبی ہیں بشار ہیں خدا ہیں جی متاثر ہوتے ہیں کہ جادو ہوا ہمارے تمام علماء دیوبند اس چیز کے قائر ہیں امی ایشا فرماتی ہیں حضور کو جادو ہوا آپ کی طبیعت مض رہتی تھی جیسے ہلکا ہلکا بخار ہو تو میں نے عرض کیا حضرت کیوں خاموش ہو گئے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 پڑھتا گیا ایسے کھلتی گئیں ایک دوسری رات میں حضرت کے بارے میں آئے آپ نے پڑھا گیارہ گریں کھول گئی گیارہ ایسے ہیں اور سمجھی بات اپنے اکابر کی تباہ کرو گے اوٹ پٹانک مارو گے ایک آدمی کہہ رہا تھا جی میرے استاد اتنے محک کہ ہیں میرے استاد اتنے محکمہ بڑے بڑے علما کا رد کر دیتے ہیں میں نے کہا تیرے استاد محکے نہیں کہ مول ہاں آج جو اکابر کا رد کرتا ہے محب کے کیوں نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے گلے ہوتا ہے اب دیکھو جی کل آؤز و بربر فراک فریض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آ دیے اللہ کی طرف سے فریض رسول آؤز کے نہیں ٹیلی مستعید کا بیان ہم کیا ہیں پناہ پکڑنے والے ہیں مستعز سمجھ رہے وہ مستعید پناہ پکڑنے والے اچھا جی کا بیان بِرَبِّ الْفَلَقِ الفلک بِ بے مست بے کس کی ذات ہے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں ہم مستعد ہیں اللہ کی ذات کہہ ہے جی مستعد پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ رب صبح کے اس صبح کیوں کہا اس لیے کہ رات کے اندر شرارتیں بہت ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں قتل کی چوری وغیرہ شرور و فساد اور صبح آتی ہے تو شرور و فساد کیا تقریباً ختم ہوتے ہیں اس لیے صوبہ کا نام لیا گیا من شر ما خلق تم بتاؤ یہ کس کا بیان ہے مستاز من ہو کا شر تمام مخلوق سے مست بے نمبر ایک لکھو تمام مخلوق کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں یہ عام ہے اب آگے تخصیص ہے مقام کی مناسبت سے آگے مستمینوں کی تخصیص ہے کس مناسبت سے کیونکہ انہوں نے جادو کیا تھا رات کی تاریخی میں اور کرنے والی بھی عورتیں تھیں اکثر لبیر بھی شامل تھا اکثر اس کی لڑکی عورتیں تھیں اور بنا جادو کی تھی حسد حسد کی وجہ سے کیا تھا اس لیے سب چیزوں کا نام ہے وامن شرگا سیکنڈ ادا وقب یہ مستعد مینو نمبر کتنی لگی اور شار اندھیرے سے جب کے پھیل جائے شار اندھیرے سے جب کے جائے. کتنے بارے پیل جائے کتنا جو جی میں ہو اور شر اندھیرے سے جب کے پھیل جائے وامن شر نفا ساد میں ہو نمبر کتنی جی تین اور شر ان لڑکیوں سے جو پھونکا دینے والے ہیں گروہ کے اندر نفا عورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صفت نفوس کی بنا دو نفوس ان نفا تو پھر ان جانوں کے اندر مرد بھی آ جائیں گے حسد میں مینو نمبر چار شر حسد کرنے والے سے جب حسد کرنے لگے وہ حسد ان کو بر کیا بھائی ایک ہوتی ریس دوسرا کیا ہے حسد ہے اللہ تعالی کسی کو نعمت دیں اور آپ کہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہ جائے اور مجھے بھی ملے یہ کیا ہے ربتا اور ریس جائید ہے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 یا لقدر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام